المنافقون والمنافقات المناف من باد منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دوست ہیں یا مرون منکر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں وہ ہن معروف اور نیکی سے روکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافقوں کی صفت یا اس برائی سے ہم کنار ہو چکے ہوں کئی ایسے لوگ ہیں کہ داڑھی شریف سے اپنی اولاد کو روکتے ہیں کئی شوہر اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں اس طرح کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں انسان نیکی خود نہ کر سکے تو دوسروں کو کبھی بھی نیکی سے نہ روکے خود اگر گناہ سے نہیں بچ سکتا تو کم از کم دوسروں کو تو بچائے دوسرے کو کبھی گناہ کی ترغیب نہ دے کہ گناہ خود کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن دوسرے کو گناہ کی ترغیب دینا یہ اس سے بڑا گنا ہے کہ وہ جب تک گنا کرتا رہے گا ہمارے نامۂ امان میں لکھا جائے گا منافقوں کی عادت یا مرون بل من برائی کا حکم دیتے ہیں ین عن معروف نیکی سے روکتے ہیں وہ یق بید اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فنسی پس اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں چھوڑ دیا اب ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے ان المافقین بے شک منافقین ہم وہی نا فرمان ہے منافقین قفار نارا جہنم قالدین اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے یہ تمام کافر و منافق جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو ایسی حالت میں مرنے والوں کے لیے ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے کیا ہم یہ جہنم عذاب دینے کے لیے انہیں کافی ہے وہ اللہ اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی یعنی اپنی رحمت سے انہیں ہمیشہ کے لیے دور کر دیا مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے کلین من قَبْلِكُمْ جیسا کہ تم سے پہلے لوگ تھے کانو اشدمن کم قوت وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے وہ اکثر وَأَوْلَادًا اور تم سے زیادہ مال رکھتے تھے اور تم سے زیادہ اولاد رکھتے تھے ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے خالص جڑی بوٹیوں کو وہ کھاتے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی اس وقت آبادی کم تھی تو زمین کی دولتوں پر ان کا قبضہ تھا روس کی ایک ریاست ہے وہاں پر سہرائے کراکرم ہے ایک ہے وہاں پر ایک تہذیب کے خندرات ظاہر ہوئے ہیں اور وہ ایک روسی شخص نے اسے دریافت کیا وہ خود اس پر حیران ہے کہ آج سے سینکڑوں سال قبل انہوں نے ایسے اپنا نظام بنایا ہے کہ وہ نظام دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے ان کا کیسا نظام تھا چین میں کچھ خندرات ظاہر ہوئے کہ جن کا صندوق اتنا بڑا انہوں نے اتنے بڑے بڑے صندوق بنائے تھے کہ جس کے سامنے انسان بونا محسوس ہوتا ہے تو وہ لمبی لمبی عمرے بھی ہوتی تھی وہ ایک جنگل کی زندگی بھی بڑے ایش سے اور آرام سے بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے آج عمرے بھی کم ہیں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں آدمی نہ تو سکون سے کھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے صحیح معنوں میں ہزم ہوتا ہے اور ایک سے ایک فکر اور ٹینشن ہے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے فستم پس انہوں نے اپنے مال سے اور اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا فستم بِخَلَاقِكُمْ تم بس تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا کم از کم تدی نمین جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تم بھی اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہو اور سارا فائدہ دنیا میں اٹھا رہے ہو قبر و آخرت کو ضائع اور نقصان میں کر رہے ہو وہ خود تم کلی خادو جیسے وہ لوگ بےحدا کاموں میں پڑ گئے تم بھی بےحدا کاموں میں پڑ گئے اولا دنیا والا یہی وہ لوگ ہیں جن کے امال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے جو محنتیں انہوں نے کی اس کا کوئی سلا انہیں دنیا اور آخرت میں نہ دیا گیا وہ الاخوا اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی آپ سوچیں ایک انسان بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک کتنی محنت مشقت کے ساتھ اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے اور موت اس کی دنیا کو مٹا دیتی ہے اور اسے اسی مقام پر لے آتی ہے کہ جس مقام پر وہ پیدائش کے وقت تھا خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے مگر کتنا بڑا نقصان ہے کہ اب اس کے سر پر وہ گناہ رہ جاتے ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے اس نے کیے ہیں باقی وہ دنیا جس کے لیے وہ مارا مارا پھیرا وہ دنیا سے محروم ہو گیا من ددین قوم نوح کیا ان کے پاس ان سے پہلے قوم نوح کی خبر نہ آئی کہ وہ بڑے طاقتور تھے ساڑھے نو سو سال تک انہیں تبلیغ کی گئی لیکن وہ راہ ہدایت میں نہ آئے وہ اور قوم آد جو حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی وہ سمودا اور قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ قومی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ اصحاب مدین اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم و اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں حضرت لط علیہ سلاۃ والسلام کی قوم ان کے انجام سے کیا وہ واقف نہیں وہ بھی گناہوں بھری زندگی انہوں نے گزاری ایسے ہی گناہوں بھری زندگی تم گزار رہے ہو اتتہم ہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول روشن واضح نشانیاں لے کر آئے ذنن عرض کروں کہ ولم میں قوم لوت علیہ سلاۃ وسلام کی پانچ بستیاں مراد ہیں جن پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان بستیوں کو الٹ دیا گیا وہ جس گناہ میں مبتلا تھے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں ماڈرن کہتے ہیں یورپی اور مغربی اقوام ان میں یہ گناہ بہت عام ہو چکا اور اس کے لئے تو باقاعدہ قانون بھی بنا دیے گئے وہ تو ہیں ہی جہنمی مگر افسوس ہے کہ اب مسلم ممالک میں بھی اس گناہ کی ترویج و اشاعت اور ذہن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انسان کی فطرت ہے کہ کوئی چیز بار بار اگر سنی جائے تو اس کا برا اثر یا اچھا اثر اس پر ہوتا ہے اچھی چیز سننے کے اچھے اثرات ہیں اور بری چیز سننے کے برے اثرات ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو تمام گندے کاموں سے بے حیائی فحاشی اورانی یعنی سے اور یہ ٹی وی چینلز یہ میڈیا جو بے حیائی پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے فرمایا فما کان اللہ بس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا ولا کن کانو ان ہاں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے ولم مینا تو بادم اولیا اباد مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں مدد تو اللہ کرنے والا ہے اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا یا مرو معروف وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ عل من <الْمُنْكَر> اور برائی سے روکتے ہیں کیا ہم میں یہ صفات ہے کہ ہم نیکی کی تعلیم دیتے ہوں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوں لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم غور کریں وَيُقِيمُونَ یوقی <السَّعلا> اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں نماز قائم رکھنے کے معنی یہ ہیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ توجہ کے ساتھ مقبول نمازیں خود بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں اور یتو ن زکاۃ اور وہ زکوۃ ادا کرتے ہیں و یت یعون اللہ و اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں اولائک سیرحمہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے گا دنیا آخرت میں ان کا بیڑا پار ہوگا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا جنات ایسی جنتوں کا تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی خالدین فیحا ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ مساکین طویب اور پاکیزہ رہنے کے مکانات فی جنتی ادن جنت عدن میں جو جنتوں میں اعلی مقام ہے وہ ردوان اللہ اکبر اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی رضا مندی بھی انہیں حاصل ہوگی ان سے اللہ راضی ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی ابدی نعمتیں اس رضا مندی کے صدقے میں ملیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے ظالی کا اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ مال کما لیا تو کامیاب ہو گئے ذرا مکان بن جائے تو کامیابی مل جائے گی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ کامیابیاں عارضی ہیں حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ظاہلی کا حل یہی سب سے بڑی کامیابی ہے